جی احمد رضا کے والد نے ان پر فتو کفر لگا دیا اور امکان نظیر اور امتناع نظیر کی ایک بات جو ہے نا بات جو ہے وہ چل پڑی اب اسی طرح فتح رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے جو مطبوع ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جو قدر ہے یہ قدرت باری تالا ہے یعنی کے جھوٹ بولنے پر وہ قادر ہے اور یہ جو بات ہے سب سے پہلے جو عقائد میں گفتگو کرنے والے ہیں ان میں سے یہ ابن عزم نے بات کی ہے تو اب وہ تو وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ بچے بنانے پر اپنے قادر ہے وغیرہ سب بات کا یہ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ <اقح> بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اور جو ہمارے متقدمین ہے تین صدیوں کے ان کے نزدیک یہ بات صفت ہے جو شخص مقبوحات قدرت بھاری تالاب پر جو ہے پاس کرے یو اگر اسے تاغیر لگائی یو عذر نہیں میں سکتا یہ ہوتا ہے تاغیر سے ہے نا یو حضر نہیں ہو سکتا اللہ تعالی میں نے ایسے ہی پڑھا لیکن سب کچھ نشانی سے آپ محسوس ہوا ہے اچھا نہیں نہیں جو ہزار ہو آپ نے کہا محسوس نہیں ہوا آپ کے منہ سے نکلا اور میں نے سنا بالکل میں بالکل میں بالکل میں نے کہا جی سب کا اب جو ہے اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ آئیں نکال رہے ہیں یہ سیاق سے اور کسی شخص کا موقف میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ابتا جو وقت الوجود کے رد پر ابن ابنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب متبو ہے تو انہوں نے جو نقطہ آپ ان کی اخبارات سے سمجھ رہے ہیں اسی بنیاد پر اس کا رد کیا ہے اور رہی بات ابن اعظم رحمہ اللہ کی تو ان سے ہمارے اخلاق جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں اچھا اصل فانی رحمۃ اللہ اسلام میں ان کے متعلق کچھ سخت کلمات کہے ہیں کہ ابن اعظم اسی طرح بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس مسئلہ پر جو مستقدین کی کتابیں ہیں جیسے کتاب الحمد کی اور اسی طرح کتاب ہے امام مندہ کتاب میں نے کحما کی کتاب المان بھی تو آپ دیکھیں انہیں انہیں انہوں نے افواہ جو قائم کیے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے الگ عرش پر مستوی ہے اور رہی بات جو آپ نے راہ پا کی تھی استفاق کا لفظ جو ہے یہ مشترک ہے مشترک نہیں ہوتا مشترک ہوتا ہے پھر دیکھیں نا آپ جان بوجھ کر پتہ نہیں کر رہے ہیں چلو جی ٹھیک ہے آپ آپ نکالتے آپ کو معلوم ہے نا میں عقائد کا طالب علم ہوں تو اس باب میں بات ہے آپ نکالتے گئے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ اشتراک کرتا بھی ہے اور اشتراک کیا جاتا بھی ہے نہیں حضرت یہ میں حرض کرتا ہوں شریک ہونا اشتراک کا مانا ہوتا ہے شریک ہونا اور مشترک جو ہے یہ جی اصل میں مشترک فی ہے یہ ہر و سال کے قبیلے سے اصل میں مشترک فی ہے جی با, یہ یاد رکھنا بات یہ سن لینا جی, جی. بات یہ ہے کہ اب آپ اب, ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ علم کا اظہار کریں لیکن یہ لفظ مشترک اور مشترک دونوں پڑھنا دونوں طرح پڑھنا جو ہے وہ حضرت مشترک شریک ہونے والی چیز کو کہہ سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا پوری لغت عرب میں سے مشترک بات, بات, بات یہ بات بات ہے کہ مشترک جو ہے ایک لفظ جب ایک لفظ ہے وہ کسی کو اپنے آپ جس معنی میں لے رہے ہیں نا وہ صرف مشترک ہی ہو سکتا ہے یہ دینی دی سن کے یہ لفظ جو ہے مشترک یا مشترکہ مطلب اضافی یہ بھی سن لیں یہاں موضوع سے تعلق نہیں رکھتے اس کو چھوڑیے اچھا اب دیکھیں دیکھیں کہ استوا کا معنی اصطلاح ہے